عیم بسم اللہ رحمن رحیم کمسل ربو لہ ذہب اللہ ذہب اللہ اس آئے مبارکہ میں اور اس سے اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائیں کیونکہ منافقین کی بھی آگے دو قسمیں تھیں جیسے کافروں کی دو قسمیں تھیں کافر خالص اور کافر منافق اسی طرح منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں ایک منافق جو تھے وہ متردد تھے بھی کس طرف ہو جائیں اندر کفری تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ متردد تھے سوچ و بچار میں تھے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں اور دوسرے منافق جو تھے وہ مخلص منافق تھے انہیں یعنی انہیں پتہ تھا جس پر ہیں یہی ٹھیک ہے یعنی اندر سے کافری تھے اور باہر سے انہوں نے ایمان گزار کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تبارک نے ایک مثال ان کی بیان فرمائی ایک مترددین کی بیان فرمائی مثال میں اور تشویر میں فرق ہوتا ہے مثال میں صرف مثال ہی دی جاتی ہے اس میں تشبیح مشبہ مشبہ بھی وجہ نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی کو بھی فلان بندہ شعر ہے ہاں جی جیسے ارشد صاحب بیٹھے ہیں ان کو آپ شیر کہہ دیں تو ان کو شیر کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا شیر کا کیوں ہوا وزن زیادہ ان کا نہ یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بہادری ہے شجا ہے ان کے اندر اس لیے جو ہے یہ ان کو شعر کہا گیا ہے یعنی کہ یہاں پر وجہ شب بھی موجود ہے مشبب بھی مشبہ بھی بھی مثال میں یہ نہیں ہوتا مثال میں صرف یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں ایسے ہے بس ٹھیک ہے اس میں وجہ شب تشوی مشبہ بھی اور مشبہ یہ نہیں دیکھا جاتا تو یہاں بھی مثالیں دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال بیان فرمائی سب سے پہلے اسے دیکھیں ماصالارا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان منافقین کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ کو, آگ, کو آگ کو روشن کیا آگ کو روشن کیا آگ کو روشن کرنے کے دو ہی مقصد ہوتے تھے پہلے اب بھی وہی دو ہی ہیں کہ اس سے گرمی حاصل کرنا اور اس سے روشنی حاصل کرنا جو جنگلوں میں ہوتے تھے جنگلی سفر کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے آگ روشن کر لیتے تھے بہت ساری لکڑی ہوتی تھی بڑی ساری اس کے آگے کر کے آگ لگا لیتے تھے کوئی ایسی لکڑی جو ہے نا اس کے آگے باندھتے تھے جو جلدی جو ہے نا وہ سڑنے والی نہ ہو گلنے والی نہ ہو تو اس کو آگ لگا دیتے وہ اسی روشن کی روشنی میں چلتے جاتے تھے لوگ تو اسی طرح کر کے رب تبارک وطال نے مثال بیان فرمائی میں کہ ان منافقوں کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کسی نے آگ کو روشن کیا فلم آباد ما ماحول ہو تو اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا کیا کر دیا <سؤال> روشن کر دیا <سؤال> میرے ادا جو ہے نا ادا اور آگے نور نور اور ادا ات یہ دیا سے بنے اور نور نوری ہے نور اور دیا میں دونوں میں فرق ہے جال شمسا اللہ تبارک و نے سورج کی مثال سورج کی صفت بیان فرمائی اور چاند کی بھی صفت بیان فرمائی چاند کو ہاں نور اور دیا میں فرق کیا ہے کریمہ کل صد الشان کا فرمان ہے نہ کہ صبر و دیا اُن فما کہ نماز جو ہے وہ نور ہے اور صبر جو ہے وہ ضیا ہے نماز کیا ہے نور اور صبر کیا ہے ضیاء ہے اب نور جو ہے اسے کہتے ہیں جس میں روشنی ہو اور ٹھنڈک ہو اس میں روشنی ہو اور کیا ہو ٹھنڈک ہو اس میں اور دیا جو ہے اس روشنی کو کہتے ہیں نور بھی ہو روشنی بھی ہو اور ساتھ گرم بھی ہو سمجھ آیا وہاں دیکھیں نماز نماز کو نور فرمایا اور صبر کو ضیا فرمایا کیونکہ نماز میں کوئی ایسے بندے کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ بندہ جو ہے وہ اسے دقت آ جائے لیکن صبر جو ہے یہ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ پہنچا ہو بندے کو تکلیف پہنچی ہو تو سبر کو رسول اللہ نے سامنے فرمایا مطلب کیا ہے میں اس میں کوئی نہ کوئی گرمی ضرور ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ اسے اس کے کوڑے گھونڈ پینا جو ہے یہ بڑی فضیلت والی بات ہے یہاں رفتار کو نے ارشا فرمایا فلما ادوت جب اس آگ نے اس کے ماحول کو یعنی کہ اس کے ارد گرد کے مقام کو گرم کر دیا یعنی روشن کر دیا تو زہب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا واتا رہتا ہم فی ظلمات اللہ سرون اللہ تبارک وطال نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا لا بسرون ابو نے کچھ دکھائی نہیں دیتا سم بکمن عمجن فهم لا ابو سم بہرے بھی ہیں بکمن گونگے بھی ہیں روم اندھے بھی ہیں تو ہم کبھی بھی اپنی اصلی حالت کو نہیں لوٹیں گے اندھے اندھے رہیں گے بہرے بہرے رہیں گے گونگے گونگے رہیں گے <laughs> <laughs> یہ ذہن میں رہے اب اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مثال میں بیان کیا ہوا ہے یہ تو ایک بیان ہوا نا کہ ایک بندے نے روشن آگ روشن کی تو جیسے آگ روشن ہو گئی تو اللہ تبارک نے اس کو آگ کو اندھیرے میں بدل دیا تو سارے اندھے گونگے پہرے ہو گئے اب بتائیں اور کرے بندہ کوئی بندہ آگ جلائے آگ بج جائے بندہ اندھا گونگا پہرا ہوتا ہے نہیں نہ ہوتا تو پھر یہ یقین کرے یہ مثال بیان کی رنافکوں کی یہ منافقوں کی جو پہلی قسم ہے نا پہلی قسم ہے منافع کی جو پکے چھکے منافع ہیں ان کے بارے میں ربت نے بیان فرمایا جو متندعد نہیں ہے یعنی ان کے دل میں لمبے بھر کے لیے بھی یہ نہیں آتا کہ اسلام سچا مذہب ہے اسلام سچا دین ہے مذہب نہیں اسلام سچا دین ہے ایک لمحے بھر کے لیے بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا وہ انہیں یقین ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ کوئی دین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج کر کے اسلام کی روشنی دکھائی کلمہ طیبہ کا نور دیا انہیں اب ان زلیلوں کو اس کلمہ طیبہ کے نور میں حلال اور حرام کے مسائل سارے دکھنے لگے آگ روشن ہوئی نا جی ماحول نظر آنے لگا ارد گرد ہر چیز نظر آنے لگی تو انہیں بھی رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج کر کے, اس کلمے کے نور کو روشن کیا اس کلمے کا نور انہیں حاصل ہوا حاصل جب انہیں ہوا تو انہیں ہر چیز جو دکھائی دینے لگی حلال بھی حرام بھی کفر کی برائیاں بھی نظر آنے لگی ایمان کی مٹھاس بھی نظر آنے لگی اور ایمان کی حلاوت بھی دکھائی دینے لگی رب تبارک نے ارشا فرمایا جیسے کچھ روشنی ہوئی تو انہوں نے اس نور کو ترک کر دیا اس نور کو ترک کر دیا اللہ تبارک وطار نے فرمایا جب انہوں نے ناقدری کی تو ظاہب اللہ بنورہم اللہ تبارک وطار نے بھی ان سے کلمہ کا نوری چھین لیا پھر اللہ نے ان سے کرنے کے نور چھین لیا میں واتا را کا اللہ تبارک و تعال نے اندھیروں میں رہنے دیا کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے اللہ سرون اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسے پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ یہ آپ بیرے بھی ہیں بندہ کچھ خود نہ دکھائی دے کسی سے سن کے بندہ حق کی طرف آ جاتا ہے راب نے فرمایا انہوں نے نا کی ہے میرے حبیب کے دین کی میرے کلمے کی نہ قدری کی ہے فرمایا اب یہ کسی سے سن کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں اور فرمایا کہ بکمن فرمایا کہ یہ گونگے بھی ہو گئے میں کہ کچھ بولتے کسی کو بتاتے بندہ مریض جاتا ہے نا حکیم کے پاس جا کے کچھ نہ کچھ تو بولتا ہے نا مجھے کیا مسئلہ ہے تو آگے سے حکیم اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے رقت بار کو اتارنے پہ میں اب ان سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی کسی کو کہہ بھی نہیں سکیں گے کسی کو بیان بھی نہیں کر سکیں گے مجھے کیا ضرورت ہے مجھے کیا مسئلہ ہے مجھے کیا مرض لاحق ہوا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کا علاج بھی نہ ہو اب دیکھیں جی منافع تو کتنی سزا ملتی ہے سخت روم اور اندھے ہو گئے میں دیکھنے والا بندہ جو ہے نا کوئی راستہ دیکھے دیتا ہے اپنا اسے کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے, ہے. رقت بارگوتال منافع کو ہم نے گونگا بھی کر دیا بیرا بھی کر دیا اور اندھا بھی کر دیا فهم لا يرجعون. اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں اب اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے کبھی رب تبارک بارگوتال نے خبر دے دی, دی ان کی پیارے اور محترم بھائیوں ابھی تک اسلام جو ہے اس کو غلبہ نہیں آیا صحیح طرح بدر کے اندر ابھی تک نہیں کیا کل اسلام مدینے کے اندر کئی سارے منافق تھے جو متردد تھے متردد تھے وہ اس کشم کش میں تھے جسے ہم دیکھیں گے فاتح بنتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور وہی ہوا جب بدر کے اندر اسلام فاتح کی صورت میں سامنے آیا تو مدینے کے بہت سارے منافق جو ہیں وہ مخلص تو پیار محترم بھائی جس طرح کر کے اسلام اس کے بعد فتح پاتا گیا اسی طرح کر کے جتنے بھی کافر مختلف علاقوں میں پڑے تھے مسلمان فاتحین کو دیکھ دیکھ کر کے ان کن پر بھی اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونے لگی آہ آہ کیونکہ اسلام فاتح تھا جی اسلام فتح تھا اسلام جب فاتح تھا تو کافرم پر بھی اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونے لگی اور آج اسلام اگر اس یعنی کہ نفاذ کے حوالے سے اپنے دلائل کے حوالے سے اسلام ہر دور میں فاتح ہے دنیا, دنیا میں دلائل کے حساب سے کوئی بندہ اسلام کو زیر نہیں کر سکتا اسلام غالب ہے غالب تھا غالب رہے گا نظام کے حوالے سے اسلام کے نظام کی حکومت نہیں ہے تو اس جس طرح کر کے اسلام فاتح کی صورت میں تھا تو کافر بھی اسلام کے, اسلام کے قریب آنے لگے مسلمان فاتح ان کی تاریفیں کرتے تھے سلطان الدین ایوبی اور نور الدین اللہ جب آپس سے بچڑنے لگے نا جی آخری بات جب ملے نا بیس سے زائد یہودی کھڑے تھے دو مسلمان فاتحین کو اس طرح کا کرتے وہ دیکھ کے وہی وہ مر گئے وہی وہ مر گئے یہ روبر جلال تھا مسلمانوں کا یار کیا مندر ہو گیا جب نور الدین زنگی اور الدین سلاؤ محمد عربی کی دو شیر اپس میں ایک دوسرے گلے لگا رہے ہوں گے یار اللہ... आ... ایک وہ وقت تھا جب اسلام فاتے تھا نا تو اس وقت ہمارے جنازے امام احمد بن حمبل رضی اللہ عنہ کا جنازہ دیکھ کر بیس ہزار یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے آج اللہ... आ... میرے پیارے محترم بھائیو آج اسلام جو ہے وہ غربت کے دور میں ہے اسلام کی اب حکومت نہیں ہے آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان منافع بنے بیٹھے ہیں آج جیسے ہمارے اسلام کے فاتح ہونے کی صورت میں مسلمان جب فاتح تھے اس وقت کافروں کو اسلام کی خوبیاں دکھائی دیتی تھی آج نوزہ منظال جب یہودی حاکم بن کے بیٹھا ہے تو مسلمان منافقین کو ان میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں یہودی میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں نسل میں خوبی نظر آ رہی ہیں یہ دور جو ہے نا پر ایسا آئے گا حق پر قائم رہنا جو ہے پڑھنے والوں کو یہ کیوں امام محمد فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ مسلمان ہو میں وہ کافروں کی کسی شہ کی کس تحسین کرتا ہے کو یہ چیز اچھی ہے مومن نہیں رہتا وہ مومن نہیں بنگل آج ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی آج ہم اتنے مروب ہو گئے کافروں سے اتنے مروب ہو گئے سے، فرنگی سے زلیل سے یہاں سے جاتے ہوئے اس زلیل کال نے برطانیہ کے اندر یہ تحریر اپنی پیش کی یہاں کا مطالعہ کرنے کے بعد پورے ہند کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کسی اور طریقے سے ان کو زیر نہیں کر سکتے اس نے کہا ہم نے ان کے علماء کو لٹکایا ہے دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی پوری سڑک کے ایک طرف ایک دوسری طرف دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ اس درخت پر کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو ایک ایک دو دو پانچ پانچ سات سات علماء کو ایک ایک درخت پر لٹکایا گیا ہمارے علماء کے جسم کو چھریوں کے ساتھ چیر کر کے درمیان میں جناب مرچیں بھر کے اوپر استریم پھیرتے رہے علماء نے پھر بھی محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا ہے لیکن ہمارے رسول اللہ علیہ کے غلاموں نے پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑا. محمد عربی کا چھوڑا ہے انگریز کتے مخالے نے کہا کہ ان کو زیر کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے یہ کبھی بھی ہماری نہیں مانیں گے تعلیم حاصل کیا جائے کہ نظام تعلیم ہمارا ہو. بچے ان کے ہوں. مسلمانوں والے ہوں لیکن ان کی ذہن اور جو ہے وہ ہمارے والے ہو آج بتائیں یہ تعلیم لینے سے بندہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا ان کی تعلیم لینے سے بندہ کافر ہوتا ہے یہ موبائل شوبائل یہ چیزیں یہ تو گٹی لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں ان چیزوں کے استعمال سے کون سے بندہ کافر ہو جاتا مصنوعات منہ ٹیڑھے کر کے بولنا اپنی زبان کو منہوس سمجھنا اپنی زبان کو دکی دکی نوسی زبان سمجھنا ایک اچھا بھلا ایک دوست ہمارا ذہن رکھنے والا وہ بیٹھا جناب گھر میں بول رہا ہے انگریزی بول رہا ہے بچوں کے ساتھ میں نے کہا جی یہ کیا ہوا آپ کو آپ انگریزی بول رہے ہیں تو اس نے کہا جی وہ اصل میں نا ہماری اردو زبان اور پنجابی بدتمیزوں والی زبان ہے میں نے کہا آپ کے ابا جان کون سی بولتے تھے کہتے ہیں پنجابی میں نے کہا آپ کہتا ہے ہم اردو میں نے کہا آپ دونوں میں بدتمیز ہو کیا کہے بندہ یار اتنا بھی بندہ مروب ہوتا ہے میرا غور کر دیا پکڑ کے انہوں نے میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ جو دور چل رہا ہے نا یہ چھٹائی کا دور ہے بڑے بڑے منافع کافر ہو جائیں گے بڑے بڑے منافق ہو گئے ہیں لوگ حقیقت کہہ رہا ہوں آپ بھائی اتنے تم جلیل ہوئے دنیا کی ترقی دیکھ کر تمہیں اسلام میں جناب احب نظر آنے شروع ہو گئے اور یہودی تمہیں اچھی لگنے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی آگے دیکھیں رب تبارک و نے ارشا فرمایا یہ دوسری مثال ہو رہی بیان ہو رہی ہے متردین کی جن کو تردد تھا کہ ادھر ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے ادھر ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے اگر اسلام فاتح بنتا ہے اسلام کے ساتھ مل جائیں گے یہودی جیتتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے مشرقین جیتتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے پھر کیا ہوا اسلام فاتح ہوا وہی لوگ کلمہ پڑنے لگے مسلمان بننے لگے یہ امبارک دیکھیں جی رب بار کو نے فرمایا فرمایا کہ یا پھر وہ مثال ہے یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے بارش آ رہی ہے آسمان سے بارش آ رہی ہے فی ظلمات اس بارش میں اندھیرا بھی ہے اندھیرے برق اور گرج بھی ہے برق اور چمک بھی ہے جی اب بندہ بارش تو چاہتا ہے یا نہیں بندہ چاہتا ہے بارش ہو لیکن جب گرج چمک آتی ہے ڈر جاتا ہے تو کانوں میں انگلے ٹھونس لیتا یہ آواز نہ ہے مجھے بھائی بارش آئے لیکن آواز نہ آئے رب تعالیٰ نے فرایا یہ جو پھر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں کڑک کی وجہ سے موت کا ڈر لاہے کو جاتا کہیں ماری نہ جائیں ہم اللہ اکبر رب تعالی نے فرمایا واللہ محیط تم بال کافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے یہ گرج چمک سے بھاگتے پھرتے ہیں رقت بار کو چمک کے بھی ان کو مار سکتا ہے بغیر گرج چمک کے ان کو بہرا کر سکتا ہے بغیر بجلی دکھائے ان کو اندھا کر سکتا ہے بغیر بجلی دکھائے ان کو ان کے کانوں کی جو ہے نا روشنی سننے والی جو ایک روشنی ہے اسے رقت بار کو تعالیٰ چھین سکتا ہے یہ کیوں انگلیاں ڈھونس سے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقاد البرق یخطف ابصارهم میں قریب تھا کہ وہ چمک جو ہے ان کی انکھوں کو اندھا کر دیتی ان کی انکھوں کا نور چکھ لیتی کلم ما ضالهم مشوفی و اذا اظلم عليهم قامو میں کہ جب کوئی تھوڑی روشنی نے نظر آتی ہے تو مشوفی یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو قامو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر پھر نہیں چلتے مرتے وہی ٹھہر جاتے ہیں رب نے فرمایا وَلَو اللہ لزحب بسمعهم اگر اللہ چاہے تو ان کی ان کے سننے کی طاقت بھی لے لے ان کے دیکھنے کی طاقت بھی لے لے ان اللہ کل شاہ قدیر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بیانشا بیانشا بیانشا اللہ بیانشا بیانشا اللہ یہ مثال بیان کی خلّہ کے کائنات نے دوسرے مناسب کی جو تردد میں تھے اب اس مثال کو سمجھیں جی یہ تو بیان ہو گیا نا کہ بجلی جب چمکتی ہے تو ڈرتے ہیں بارش مانگتے ہیں بجلی چمکتی ہے گہجتی ہے تو پھر ڈرتے ہیں کاروں میں ٹھوستے ہیں جب روشنی ہوتی ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھیرا آتا ہے تو پھر ٹھہر جاتے ہیں منہ کیا کریں اب اس مثال کو سمجھیں رب تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ حبیب کریم علیہ السلام جب دین کے نرم احکامات بیان کرتے ہیں نا، اتنے نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہے اتنے نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہے اتنی بار فلانا درود پڑھو تو اتنا ثواب ہے تو فرمایا پھر سارے کہتے ہیں واہ واہ واہ یار اسلام تو بڑا مزدار مذہب ہے میں پھر بھاگے آتے ہیں پھر بھاگے آتے ہیں میں جیسے اسلام کہتا ہے حرام نہ کھاؤ خواب خواب اللہ یہ تو بارش آ رہی ہے بارش آئی ہے نا تو خوش ہو گیا واہ واہ واہ وا, کیا بات ہے ریڈے کہتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں تصویر بنا لا کے بھیجیں گے جیسے بجلی گرج چمکے کے تھوڑی سی موبائل پھینک جا رہے ہوتے ہیں <laughs> یا نہیں تو رب تبارک کو تعالی نے ارشا فرمایا ان منافع کی مثال یہی ہے جیسے نرم احکامات ان کو دکھائی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں واہ واہ واہ اسلام بڑا باقمال مذہب ہے جب انہیں بتایا جائے نا مال غنیمت ملنے والا ہے کہتے ہیں واہ یار اسلام تو بڑا مزار مذہب ہے یہ تو بڑا جناب عطا کرنے والا مذہب ہے تو ہمایا جیسے اسلام کہتے ہیں سود چھوڑ دو جب اسلام اپنی گرج دکھاتا ہے پھر کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں نا, نا, نا یہ نہ سنا ہے یہ نہ سنا ہے بتائیں میرے دور کے منافق ایسے ہیں یا نہیں بچہ بچہ بچہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن اسلام آپ سیدھا سیدھا سنائے, سنائے اگلے بھی ایک بندہ یہ آپ سیاست کیوں لے آتے ہیں ہر بات میں بلدہ میں, بلدہ میں نے کہا یار آپ یہ بتاؤ قرآن کریم قرآن کریم تو بیان کریں نا یہ وہ بیان کریں میں نے کہا قرآن کریم نے کہا ہے کہ اقام السلاد نماز قائم کرو نماز کا مسئلہ بیان کریں کہتا کریں میں نے کہا بھی کہا ہے رب نے زکات دو یہ بھی بیان کریں کہنے لگا یہ بیان کریں میں نے کہا زکوٰۃ لینا جو ہے یہ حکومت کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے کہنے لگا یہ حکومت کا کام ہے میں نے کہا پھر سیاست شروع ہوئی نہیں ہوئی ہوئی شروع نہیں ہوئی میں نے کہا قرآن پورا بیان کرے اس نے کہا میں نے کہا فرون پہ لانا بھیج لیں کہتا ہے بھیج رہے ہیں ہے کیوں میں نے کہا کیوں میں نے کہا وہ تو حاکم تھا موسل شام سے جو ٹکر ہوئی ہے اس کی جب اس کو لانا بھیجیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس جیسے اس کی جو آل اولاد یہاں ہے ان پہ بھیجنی پڑے گی भیشتر سیاست, भیشتر سیاست भیشتر تو آ گئی بھائی کہیں سیاست آ گئی تو بھائی یہ عجیب سوچ ہے ان کی عجیب احمق لوگ ہیں قرآن کریم کے اتنے سارے احکامات دیکھیں نا قرآن کریم نے فرمایا جس آیا مبارکہ میں ربت مارکال یہ فرمائے نا روزے رکھو اسی آئے مبارکہ میں ربطال نے کس سانس کا بھی حکم دیا ہے اب کسا سنے نا, کس کا کام ہے حکومت کا کام ہے نا حکومت چور کا ہاتھ بھی کٹے گی حکومت جو ہے وہ جناب قاتل کو قتل بھی کرے گی حکومت جو ہے وہ اسدانی کو سزا بھی دے گی حکومت جو ہے وہ جناب ٹھپ کو گھنے گی سارا کو کرے گی حکومت کرے گی نا ہاں. بتائیں بھی پھر سیاست تو آگئی تو کدھر جائیں بھئی یہ بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہ بیان کریں دیکھیں موجی صاحب جو ہے نا وہ جیسے تبلیغی جماعت کا جو مرکز تھا نا شروع شروع میں ایوب کا دور تھا اس وقت اس نے دیکھا بڑے بندے جمع ہوتے ہیں یہاں اس نے کہا کہیں یہ ہی نہ ہو کہ سارے اٹھ کے میرے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں اور مجھے بہا کے لے جائیں اس نے کچھ بندے بھیجے مرکز اس نے کہا کہ جا کے کہ دیکھو تم وہاں اور وہاں جا کے نا ذرا غور کرو کہ یہ کہیں پلاننگ تو نہیں کر رہے میرے خلاف, خلاف وہ آئے اور کچھ دن رہے وہاں واپس گیا ہے انہوں نے کہا تو بے فکر ہو جا سارا چھوڑ کے اگر کسی کی بات کریں گے بھی صحیح تو ہورو کی بات کرتے ہیں تو بے فکر رہ بس تجھے کچھ نہیں ہونے والا تو بتائیں بھائی جب بندہ ہی ایسا ہو جب اس کی باتوں میں باتیں ہی ایسی ہوں تو کسی کو منافع کو کیا کچھ ہونا یار جب ہم بیان کریں نا سے میٹھی میٹھی چیزیں تو سارے کہتے ہیں جی واہ واہ کیا یار بیان تھا آپ کا تو لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا یہ ناخن رکھتے ہیں ان کے سنگڑی پر حلق پر تو کہتے ہیں جی یہ نہ یہ اس طرح کرتے ہیں پھر یہ نہ سنا کرے ہمیں میں نے کہا یار بتاؤ وہ منافق تھا تو کیا بلا پھر کنہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں منافق منافق ہوتا ہے ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنا پنجابی میں کہتا ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا میٹھا کھا گیا کوڑا کیا کھلا دیا ہمیں منافقوں کا حال یہی تھا قربان جائیں یار منافق جو ہے نا راضی ہو تو صرف ایک بات پر جب مال غنیمت ملتا آکل شام کے صحابہ سبحان اللہ آکل نے شاہ فرمایا کہ کچھ دن پہلے ہی فرما دیا حضور نے ہزار سے پہلے آکل سامنے فرمایا میرے غلاموں کچھ دنوں بعد پورے دشمن مل کے تم پہ حملہ کرنے والے ہیں اللہ مل کے حملہ کرنے والے ہیں اب ہونا یہ چاہیے صاحب پریشان ہو جاتے لیکن نہیں صحاب میں کوئی پریشان نہیں ہوا اکل سنگ رفتار کو کیا فرمایا <سؤال> جیسے سارے لشکر یہودی بھی مشرق بھی سارے کافر حملہ مدینے پہنچائے فرمایا کے حضور کے صحابہ نے جیسے سب کو دیکھا نا صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور ساتھ ہی کہنے لگے یہی, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا یہی وہ وعدہ ہے بتائیں جی مومن جہاد کا سن کے خوش ہوتا تھا محبوب کے صحابہ جہاد کا سن کے دوسرے کو مبارک دیتے تھے اور مبارک کو یار جہاد کا موسم آ گیا ہے منافع کو صرف ایک ہی بات میں خوش ہوتا تھا منافق کو یاد یا مبارک کو مال پٹ رہا ہے ہمیں بھی ملے گا آج کے منافق کا حال بھی وہی ہے اور دیکھیں جب ایوبی سلطان ایوبی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا نا وہ دیکھیں جی سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں اب ہم ان سے جنگ نہ کریں یہاں سے بھاگ جائیں تو بعد میں کسی وقت علید علی کر کے لڑ لیں گے ایوبی رحمہ اللہ نے کہا یار خدا کا شکر ہے میں ایسے ڈھونڈتا پھرتا دشمنوں کو اللہ تعالی نے سارے اکٹھے کر دیے ہیں یہاں میں کیوں ڈروں میں تو رب کا شکر کروں گا کہ سب سارے سارے یہاں ہی جمع ہو گئے ہیں چلو ایک ہی بار لڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا میں تو مومن خوش ہو جاتا ہے رقت مارک و نے عرشا فرمایا جی دیکھیں کہ یہ رب تبارک حکامات وہ حکامات جو ان کی وہ طبیعت پر گراہ گزرتے ہیں انہیں سن کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں حاضر الموت وہ احکامات ان کو موت لگتے ہیں ہاں وہ احکامات ان کو موت لگتے ہیں آپ ٹی والوں کے سامنے پڑھ کے سنائے نا یہ ڈرامے فلمیں بنانا حرام ہے جی کیونکہ رب نے بے کری سے منع کیا ہے تو یہ اپنے کان پکڑ لیں گے کان پکڑ لیں گے کانوں میں ٹھوس انگلے گا نہیں نہیں یہ نہ سنایا ہمیں رب تبارک کو مومن بندہ کون ہوتا یار رب تبارک کو تعالیٰ کے ہر حکم پہ سر چکانے والا ہو ہاں چاہے اسے نفع ہو چاہے نقصان ہو اس نے اپنا نفع نقصان نہیں دیکھنا اسے پتہ ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے میرے لیے نفع میرے مالک کے حکم ماننے میں بس ربت نے ارشاہ فرمایا وَإِذَا عَلَيْهِمْ تو کہ ہاں عَدَىٰ لَهُمَّ گئی جہاد کا حکم آ گیا تو میں پھر یہ کھڑے ہو جاتا ہوں اب ہم نہیں جاتے ربت بارگوتار نے فرمایا او تم یہ اسلام کے حکامات سن کے اپنی کانوں میں انگلے سے پھرتے ہو موت میں نظر آ رہی ہے اللہ تبارک چاہے تو بغیر اس کے بھی تمہاری آنکھیں بھی ختم کر دے اور تمہارے کانوں کی روشنی بھی ختم کر دے کانوں میں جو سننے کی طاقت اور نور ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے کیوں شدیر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قبول رکھنا